اللہ کے دسو کا انعام اور مہربانی پر گزار رہے ہیں اللہ کے لوگوں کی مہربانی ہے اور اللہ کے لوگ کا احسان ہے جب ہمارے اوپر اللہ کے انعام نہیں ہوتا ایک دن ایک منٹ سے اس دشمن جل ملت کے سامنے کا بھی نہیں رہ سکتا میرے مظاہروں اللہ کا ہم ایک ملک کے مشمن کو بہتر ہاں، بیکار ہیں اور جب کی طبی اللہ میں مصروف ہیں آپ افراد کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ تلوار کیا ملک ہے اور اپنا وغیرہ ہیں لیکن حملہ کیا تو روس کے مقابلے میں منظم سوز ایک دن شہر نہیں کھجی اور ایک دن کے اندر अपने نے اور ایک دن اور ایک دن میں طالبان افغانستان کے رضار اور مجاہدین حلص آٹھ سال مکمل ہونے سے ہے مجاہدین مسلسل کا جنم اور تقریبات کے ساتھ جن کے خلاف مشروب بیکار ہیں اور دماغ کے طویل مشہور ہیں جبکہ پاکستان کی حکومت نے بہت زیادہ مظاہرین کو کسی طرح پسند کیا جائے جواب میں انسان کو مظاہرین پر ظلم اور وہ دو رہے ہیں جن کو سن کر کے آدمی حیران رہ جاتا ہے ایک پارٹی نے دو ہیلیپٹروں کے के میں اس کو رسی کے ذریعے مانگا اور دونوں ہیلیکپٹروں کو حرکت کی جس کے نزدیک ہو گئے یہ اس طرح है درندے ہیں اور غریب لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خیالت کی ہے اسلام کے ساتھ پاکستانی اور مشکلات کے باوجود پاکستانی فوج پاکستانی پولیس اور پاکستانی نظام کے خلاف بہار میں مصروف ہے اور پاکستانی حکومت پریشان ہے ہم نے اپنے آپاؤں اور مالکوں کو ہمیشہ بہت گزارا کے واضح دیے تھے دو مہینے میں دو ہفتے میں ہم طالبان تک کریں گے طالبان اور آسان ہے اور یہ دلیل اور اخواہ ہیں آج بھی انتظار سے دنیا کی جس سے نقصان ہوا ہے یہ جی اللہ جل جلال لہو کا انعام ہے ہمارے شامل خیال نہ ہو ایک دن بھی ان کو نہیں دے سکتے اس لیے ہر وقت اللہ جل لہو کا شکرا کیجیے اور میں اسی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں الحمد کے خلاف جہاد شروع ہوئے چھ سال مکمل ہونے کے ہیں اس لیے کسی بھی رہنا چاہیے جو جہاد ہم کر رہے ہیں کیا حکم ہے جو انتہائی افسوس کی بات ہوگی اپر تو اس ہوا ہو لیکن اس, اس کے دل میں ابھی بھی چک و تفا اور موجود ہو جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے نزدیک نہیں آنے دینا چاہیے ایمان والوں کے اوپر مختلف دروازوں سے حملہ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے میں آپ کے سامنے یہاں اسلام مولانا سید اس سے ہمیں جو کہ ہمارے استاد ہیں جو کہ ہمارے جانے کر رہے ہیں کیا حیثیت ہے حضرت مولانا سید جنہیں گیا وہ ہندوستانی فوج میں بعض فوجی مسلمان ہیں کیا ہم ہندوستان کی حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں تھی اور بعض مسلمان انگریزوں کے حکومت میں ہوا کرتے تھے ان سے یہ سوال پوچھا گیا کیا اگر ہندوستانی فوج میں یعنی انگریزوں کے فوج کر رہی ہے خود سے اگر کوئی مسلمان ہو یا اس مسلمان کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں بالکل اسی طرح کی آج پاکستانی فوج میں مختلف بھی ہیں مرزائی بھی ہیں نسلانی اور اس اتنے موجود ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے ہم ان کے خلاف چھوڑ رہے ہیں وہ بھی آزان دیتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں حکم ہے اس لیے میرے دوستوں کے سامنے میں محترم ترقی شام حسین کرنے کی یہاں جو ہے سب سے پہلی صورت یہ ہے پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمان مسلمان سے بدل کرے جائز اور عزال نہ کر بلکہ قتل کرنے کے معاملے میں شرمندہ بھی ہو اور اسے گنا گناہ گار ہے یعنی گناہ گارے نہیں ہے اور جیسے کہ زمین کے معاملے میں सकते हैं کرتے ہیں اور آپ हैं لڑائی لڑتے ہیں اور कर میں تو اس میں ادھر سونا دونوں کا حکم ہے لیکن ہو سکتا ہے چلی صورت شاپ یہ ہوئی دوسری صورت یہ ہے قتل کرے اور اس مسلمان سے قتل کرنے کو مسلمان سے قتل کرنے پر سمجھتا ہے وہاں لیکن اثر نہیں ہے لیکن شراب کو नहीं بھی نہیں ہے لیکن شراب کو رکھتا ہے جو کیا ہے جو کہ ایک مسلمان کھڑے کر ہو کروں کی حلبے اور حق کے مسلط کے لیے مسلمانوں سے لڑے یا لڑائی میں ان کی امداد کرے اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جنم ہو رہی ہو وہ غیر مسلموں کا کاف ہے یہ سورت جم سے کی انتہائی صورت ہے اور ایمان کی موت اور اسلام کے نابود ہو جانے کی ایک ایسی بہترین شکل ہے جس کا زیادہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا دنیا کے بہت سارے ساری ناپ کرتے ساری ناپاکیاں ہر طرح اور ہر قسم کی ناپاشانیاں جو دنیا میں چل سکتا ہے یا ان کے حکومت ذہن میں آ سکتا ہے جس کے آگے ہی ہیں جو مسلمان کا مستقبل ہو وہاں کاپٹ ہے اور بہترین ہے جو اس جب ہوگا جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں اسی طرح ہے جس سے ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور مارتے ہیں خلاف لڑ رہے ہیں یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ضروری کرنے کے لیے اور غیر مسلموں کو تک مطلب جانے ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں اس لیے ان کا حکم شیخ الاسلام حضرت نہیں رہنا کے مطابق ہمار اور دائرۂ اسلام کے ساری ہیں के لیے हैं। محترم شکو نوجوان سٹائی ہو ہم جن जिन کے خلاف میں مصروف ہیں جن हैं حکم को اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور یہ حکم بالکل اقام اور سازہ ہے میں دوبارہ کے سراسے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مسلمان کو قتل کرنے کی پہلی صورت مسلمان کو قتل کرنے کی لیکن وہ مسلمان کی قتل کرنے کو فلال نہیں سمجھتا بلکہ مسلمان کو قتل کے کرنے کے بعد ترندہ اور افسوس بھی ہوتا ہے ایک صورت میں اتنا ویسٹ ہوگا لیکن نہیں ہوگا دوسری صورت مسلمان کو قسم کرنے کی یہ ہے کہ جس طرح وہی کریں گے اگر ہمارے سامنے ہوں گے تو قتل کریں گے عیسائی ہوں گے عیسائی کو ہمارے لیے تو یہ بھی خبر ہے اور بہترین صورت ہے وہ یہ ہے اسلام کو آپ سے سامنے ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں دیتا ہے کہ یہ جو خطرے آپ بیمار کرتے ہیں یہ نئے خطرے ہیں اور یہ نئے مسائل ہیں تو میری تاریخ ہے ان ہزارت جن کے دماغ رضی اللہ یہ کسی نئے مفتی اور نئے عالم کا فتوا نہیں ہے حضرت حکومت بنائے شہر عرب میں اور بہت سارے مستقب ہو گئے جن مختلف قرائل اور جنہوں جن نے یہ کہا والی دنیا کے رقص ہو گئے تمام ہوا اور ہمارے آباس کے بیچ لوٹ جاتے ہیں وہ دوسری کو ہے جو صاف ستھرے مرزد تھے وہ مرکز تھے جنہوں نے یہ کہا جو ہم جفاق نہیں دیں گے تیسرے نمبر پر وہ مرکز تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم جفاق کھلیں گے نماز بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے محمد بھی دیں گے یعنی دی خدا سے مجھے نہ دیں جس جانور کو جانا جاتا ہے برسات کو بھیڑا کروں گا عمر اللہ عنہ نے فرمایا آپ کس طرح ان کے خلاف بڑھتے ہیں جس کو کشنا پڑھتے ہیں جس کو مباحت رکھتے ہیں آپ کس طرح ان کے خلاف کرتے ہیں استعمال کرتے ہوئے فرمایا رنسل اسلامر سے بڑے بہادر جمع کرتے تھے کیا اسلام کے ساتھ زندہ ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا دل بھی مقصد ہو گیا اور میں نے کہا آپ ایسا کریں گے وہی حق ہے ان کے ساتھ مجھے نہیں دیتے تو سے دین ہمارے سے آتا. کوئی کوئی روزے کا انکار کرتا کوئی جہاز کا انکار کرتا ہے جنہوں نے میرے دوستوں میرے مسلمان ساتھی ہوئی سان کے ہنسا ہوا افغانستان کے دہاج زیادہ مختلف ہے اس لیے افغانستان کے جہاز پر امام اور جہاز ہے اور کم ہوتی ہیں بہار پاکستان کے بارے میں آج تکوں کا خلاف ہے اور پاکستان کا بہار بہار افغانستان سے افغانستان آگا ہو رہا ہے لیکن پاکستان کی سنت اور پاکستان کی رفتار اور مرکز فوٹ اگر اس عالت میں رہی لوگ دوبارہ افغان خان کو دیں گے کیونکہ پاکستانی حکومت کے لیے جو پڑوسی مناسب ہے جو کہ کمزور ہو کمزور افغانستان پاکستان کی ضرورت ہے غلام اور سپیا تیار نہیں ہے ہمارت اسلامی افغانستان کو چلا کر پاکستان کے اور کرنا چاہتے ہیں جی کو اللہ نے کی آج ہے ایک گروپ وہ ہے یہ کی خلاف خلاف عزم کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو آزاد کروا کے قرآن نظام شناخت کر کے ہندوستان کے آغاز کریں اور ہندوستان کی ہندوؤں کی لڑکیوں کو ہمارے اوپر کیا انتظام اور پروگرام رکھتے ہیں اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہند سے اور سنبھالا جا سکتا اور یہ لوگ واشنگٹن اور لندن ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں جی ہاں ہماری محمد تحریر اور مدد کرتے جہاں تک محمد سپاہیوں جو اپنے ایمان کو ذکر اور تلاوت یا پسان سے مضبوط کیجیے بہترین ذکر اس جو جوان ہے خصوصت اپنے وقت کی وقت کیجیے کامیاب <سلام> بنائیے اس لیے کہ رمضان بھی نزدیک آتا جا رہا ہے ہمیں رمضان کے لیے زمین طور پر تیار رہنا چاہیے نزدیک ہے اور وہ وقت بہت سجیک ہے استعمال میں ہوں گے ایک طرف تحریک طالبان پاکستان والے کی نماز میں ہوں گے دوسری طرف تحریک طالبان افغانستان والے ہوں گے ان شاء اللہ ہمارے ساتھ قربانیاں دائیں نہیں جائیں گی آپ خلا کی گزارش سے ہے زراعتوں کو اٹھ کریں نمازوں کی تبدیلی کریں نماز کو وقت سے پڑھنے کی کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے وقت کے بعد ہی نماز کو پڑھیں होंगे अपने बहन को दूसरे रखने के लिए अल्लाह के में छोड़ दे रही है और मोहम्मद को झूठ भेजना जरूरी ہمارے انہوں نے اگر نہ ہو سکے تو جس نے صبح کے وقت اور شام کے وقت کریں جب چاہتی ہو جان سی ہو آپ مصروف ہیں وہ جہاد ایک افضل جہاد ہے دل میں نہیں آنا چاہیے اور جی نش کے لیے ہمارے اور ہماری جانو راستے میں تمام ہے اللہم و بحمدك اشھد ان لا اله الا انت استغفرك و استغيثك و صلاد علیك و رحمتك میں امیشن